جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ ماہ ربیع الاول شریف کے استقبال کے سلسلے میں حاضری ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارہویں تاریخ خیر کے ساتھ نصیب فرما ہے یہ دن عاشقان کے لیے مسلمانان عالم کے لیے عید کا دن ہے. بلکہ عید سے بھی بڑھ کر جی ہاں امیر اللہ سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں عید میلا دنبی تو عید کی بھی عید ہے عید میلا دنبی تو عید کی بھی عید ہے بل جب ہے عید عید, عید, عید میلا دنبی کی مرحبا بولو مرحبا برے گئے بولو مرحبا یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے عید سے بڑھ کر سور مائدہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علی نبی جنا علیہ نبی جناح علیہ سلاۃ وسلام پر نازل ہونے والے دسر خان کا ذکر ہے کہ آپ کے حواریوں نے جب حضرت عئیسا علیہ سلاۃ اسلام سے درخواست کی میں مختصر عرض کر رہا ہوں تو حضرت سینا عئیسا رح اللہ علیہ نبی جنا و علیہ سلاۃ اسلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کیا دعا کی سنیے سورہ ما پارا ساتھ میں ارشاد ہوتا ہے نزِلَ عَلَيْنَا مَاءٌدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لَنَا ترجمة كم الظلمان عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی حضرت سعیم عیسیٰ رحی اللہ علیہ نبی جنا و صلاحت والسلام نے دعا کی تو آسمان سے سرخ رنگ کا دستر خان نازل ہوا تمام لوگ اسے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے دسترخان بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا یہاں تک کے لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا حضرت علیسی علیہ السلام بہت روئے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کہ یا اللہ مجھے شاکرین سے بنا یا اللہ اسے حواریوں کے لیے رحمت بنا عذاب نہ بنا پھر ایسی خوشبو محسوس کی گئی جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدہ کیا آپ کے صاحبہ جنہیں حواری کہا جاتا ہے انہوں نے سجدہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے کھولا تو اس سرخ دسترخوان پر کیا تھا سات مچھلیاں سات روٹیاں ان پر سننے نہیں تھے کانٹے بھی نہیں تھے روغن ٹپک رہا تھا سروں کے آگے سرکہ دم کی طرف نمک آس پاس سبزیاں رکھی ہوئی تھی اور بھی روایتیں یہ میں خلاص و نرض کروں تفصیلیں نئی سے سات دن میں پہلے دن سات ہزار تین سو آدمیوں نے اس دسور خان سے کھایا پھر وہ خان اٹھا لوگ دیکھتے رہے اڑتا ہوا نگاہوں سے غائب ہو گیا تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے فقرا غنی ہو گئے پھر یہ خان چالیس دن تک مسلسل یا ایک دن کے ایک دن آتا رہا لوگ کھاتے رہے پھر حضرت روح اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاط و اسلام پر وہی آئی اب اس سے صرف فقرہ کھائیں خوری نہ کھائے اور یہ پورا یہ پوری روایت تفصیل نعیمی میں ہے اس کے بعد حضرت سیدنا مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کے تحت لکھتے ہیں جس دن یا جس تاریخ میں اللہ تعالی کو کوئی اللہ تعالی کی جانب سے کوئی خاص نعمت بندوں کو ملی ہو اس دن کو عید بنا لینا ہمیشہ اس دن اس تاریخ کو عبادات کرنا خوشیاں منانا سنتے انبیاء ہے سبحان اللہ اور تفسیر سراۃ الجنان میں بڑی پیاری بات لکھی ہے بے شک تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً قطع حتمن اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا میلاد شریف پڑھ کر اللہ تعالی کا شکر بجا لانا فرحت و سرور کا خوشی کا اظہار کرنا مستحسن و محمود اور اللہ تعالی کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے عید میلاد دن تو عید کی بھی عید ہے عید میلاد دن تو عید کی بھی عید ہے بالیقین ہے دنبی نبی مرحبا بولو مرحبا مرحبا مر ہبا جر مرحبا جب تلک یہ چاند تارے جل ملا جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جائیں گے تب تلک ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا بولو مرحبا شبلہ مفتی احمد یا خان نئی رحمۃ اللہ کا اپنی بہت عظیم کتاب جا الحق میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس معدہ سے دسترخان سے کہیں بڑھ کر نعمت متے لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم عید ہے جب تلق یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلق یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے سب تلک جشنِ ولادت ہم مناتے جائیں گے اے مرحبا ہبار بولو مرحبا ہبا مر کر بولو مرحبا ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے آشی کے میلاد ہیں اپنے گھر پر پچیس سفر پر وہ چراغاں کی ترکیب ہوتی ہے آپ کے ہاں اور پھر وہ لائٹنگ آف کر دی جاتی ہے پھر چاند راست سے لے کر بارہ تیرہویں شب تک الحمد للہ آپ کے گھر پر وہ لائٹنگ ہوتی ہے اور آپ آشی کے ملاد ہیں اس رسالے میں پڑھ لیں آپ آشی کے ملاد ہیں مدری مذاکرے سن لیں آج سے الحمدللہ للہ مدری مذاکرے شروع ہو رہے ہیں اور آج کا مدری مذاکرہ استقبال ماہ ملاد کے سلسلے میں یہ روز مدری مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا تو آشک میلاد امیر سنت فرما رہے ہیں ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے جب کے ہاسم دل جلاتے چٹ پٹاطے جائیں گے اے بولو مر مرحبا مرے ہبا جھوم گئے بولو مرحبا ہبار کے ناظرین ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوب خوب جشنِ ولادت منائیں گے دوم دان سے منائیں گے آقا کی ناطے سنیں گے سنائیں گے جھنڈے لگائیں گے لگوائیں گے گھر کو بھی سجائیں گے دکان کو بھی سجائیں گے انشاءاللہ اللہ خوب زیب و زینا سج دھج کریں گے یہ سب انشاءاللہ عزوجل ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا قبلہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد کا ذکر سنت الحیہ ہے ارشاد فرماتے ہیں ملاد سنت انبیاء ہے اور ملاد پڑھنا سنت رسول بھی ہے جی ہاں سنت رسول بھی ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں حکایت روایت پیش کرتا ہوں جو کہ حضرت شیخ عبدالحق الحق محدید سے رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی جس میں پیارے اکالی سلاط اسلام نے اپنی ولادت کا تذکرہ کیا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا میں اب تمہیں بتاؤں گا میری ابتدا کیا ہے حضرت سیمہ ابراہیم علا نبی جناب و علی صلاحت وسلام کی دعا حضرت سلیمہ اثار علاء نبی جناب علی صلاحط وسلام کی بشارت اور میری ماں کا خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا میری پیدائش کے وقت ایک نور میری والدہ محترمہ کے لیے ظاہر ہوا جس سے ملک کے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے <سلام>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 قرآن پاک میں میرے اکالی سلاط وسلام کی تشریف آوری کا ذکر موجود ہے. انبیاء نے میرے اکالی سلاۃ وسلام کے آنے کی خبریں دیں خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت پاک کے تذکرے کیے صحابہ کرام علیمر دوان اپنی اپنی محفلوں میں ذکر حبیب کرتے تھے آقا قیامت کا تذکرہ کرتے تھے سشان اللہ رب میں فلاں سے جائیا سر کا سرکا ریواست رب میں فلاں سے جائیاں نے کس طرح آقا علیہ و اسلام کی ولادت <سلام> پاک کا تذکرہ کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے سنیے چنانچہ نصائی شریف حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو <سلام> چھتیس <سلام> <سلام> حضرت سین ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت حضرت سین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ سرکار والا تبار شہنشاہ عبرار دو عالم کے مالک و مختار باعطائے پروردگار صاحبہ کبار کے ایک حلقے میں تشریف لائے پوچھا تم یہاں تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ارض کی ہم اللہ عرض وجل کا ذکر کرنے بیٹھے اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ ازل نے ہمیں اسلام سے ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا بارہویں والے مصطفیٰ کابے کے بدر الدا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ازل کی قسم کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے یعنی اللہ کے ذکر نے اور اس کا شکر ادا کرنے نے عرض کی اللہ عزل کی قسم ہم کو اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا اکالی علیہ تو اسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا اللہ تعالی تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کے ناظرین مفتی احمد یارخن نئی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں معلوم ہوا اسلام اور حضور انور کی تشریف آوری کے لیے شکرے کے لیے شکریہ کے لیے مجلس کرنا حلقے بنا کر بیٹھنا سنت صحابہ ہے یہ حدیث مجلس میلاد شریف کی اصل ہے سرحان اللہ تو ملاد پاک افضل ترین مستحب اور بہت ہی اعلیٰ ترین نیکام ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی بھار شریع جل وم صفا 644-645 پر فرماتے ہیں ملاد شریف یعنی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس کا بیان جائز ہے اس کے ذمن میں اس مجلس سے پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات و سیر یعنی خصلتیں و حالات و حیات و رضاعت و باثت کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں ان چیزوں کا ذکر احادیث میں بھی ہے قرآن مجید میں بھی اگر مسلمان اپنی محفل میں بیان کریں بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کریں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں اس مجلس کے لیے لوگوں کو بلانا شریک کرنا خیر کی طرف بلانا ہے جس طرح وعض اور جلسوں کے اعلان کیے جاتے ہیں اشتہارات چھپوا کر تقسیم کیے جاتے ہیں اخبارات میں اس کے متعلق مضامین شائع کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ وعض اور جلسے ناجائز نہیں ہو جاتے اسی طرح ذکر پاک کے لیے بلاوا دینے سے اس مجلس کو ناجائز و بغت نہیں کہا جا سکتا تو میرے آقا علیہ تو وسلام کے اجتماع ملاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے واقعات بیان کرنا آپ کے رضات مبارکہ کا بیان کرنا بچپن شریف بیان کرنا اجتماعی ذکر و ناد منعقد کرنا لوگوں کو جمع کرنا ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں لوگوں کو کھلانا پلانا خوشی منانا مسجدوں میں مدنی پرچم لہرانا گھروں میں دکانوں میں سواریوں پر مدنی, مدنی پرچم لہرانا چراغا کرنا ربیع الاول کی بارہویں رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماعی ذکر و نات میں شرکت کرنا صبح شادی کے وقت مدنی پرچم اٹھائے درود شریف پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کرنا بارمی تاریخ کو روزہ رکھنا جلوس میلاد میں شرکت کرنا جو ایسا کرے گا یہ بہت اچھا ہے اور جو آکالی سلاد و سلام کی آمد پر خوشیاں منائے گا آپ کا اس سے خوش ہوں گے جی ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کے محبوب علی صلاحت وسلام کی زیارت ہوئی میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کہ آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے ارشاد فرمایا جو ہماری ولادت پر خوشیاں مناتا ہے اور ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے جل ملا جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جلم لاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے اے مرحبا ہبا بولو مرحبا ہبا مر کر بولو مرے ابا چار جانے تھم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھی کے دیے جلانا یہ بہاورہ ہے یعنی ہم بہت خوشی منائیں گے کیوں نہ خوشی منائے خوشیاں دے آ گیا غم روحمت لوٹاون سی ادے اب آ گئے خوشیاں منا بھائیو سرکار آ گئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد بھی ج لگائے آکا کی آمد مستفی کی آمد مرحبا مستفی میٹھے میٹھے اسلائن بھائی ہو بڑی پیاری بات آپ کو سنانے لگا ہوں شاید آپ کی معلومات میں اضافہ ہو امام جلال الدین سیوتی شافعی عئی علی رحمت اللہ کا بھی لکھتے ہیں یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے جاگتے میں پچہتر دفعہ سیونٹی فائیو ٹائمس اللہ کے محبوب کی زیارت کی سبحان اللہ کیا بات ہے میرا دل بھی چود کسی میں ریوی گھر آو مقدر او سا کے تو لیا یار رسول اللہ قدر سیدا کی تھو یا, یا رسول اللہ رسوللہ تیرا کھاوا تری گی سام یا رسول اللہ تیرا دمیں کیوں نہ یا رسول تیر منا یا رسول اللہ پچہتر دفعہ انہوں نے اکالی سلاط السلام کی اجازت کی ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے اللہ اکبر آپ لکھتے ہیں محفل ملاپ کی اصل میرے نزدیک پیارے اکالی سلاط اسلام کا یہ عمل ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح کیے فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اس عمل کو عقیقہ قرار دیا مگر عقیقہ زندگی میں دوبارہ نہیں کیا جاتا اکالی سلاط اسلام نے اس بات پر اللہ تعالی کے شکر کا اظہار کیا کہ اس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا یہ عمل آپ نے اس لیے بھی کیا کہ میری امت کے لیے یہ عمل مشروع ہو جائے سبحان اللہ سخان اللہ انشاء اللہ خوب دھوم دھام سے اکالی سلاۃ والسلام کا جشن ولادت منائیں گے کہیے انشاءاللہ لیکن کیا ارشاد ہوتا ہے یا میروں سیرو جنو ترجمہ کنزولیمان ایب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوش خبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا افتاق. دیکھیں آکلی سلاط اسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا تو قرآن پارک میں بھی ذکر ہے مرحبا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے <سلام> رب العالمین وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے جب کہ حاصل بٹاتے بڑے بڑاتے جائیں گے مرحبا بولو مرحبا ہمیں گے جھنڈے ہرے جھنڈے الحمدللہ للہ المدینہ سے ادیتن ملتے اور بھی لوگ وہ سیل کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ جگ اللہ جگمگاتا جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ ہم جگ ہم جگمگاتا جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ آقا اپنے نور سے ہماری قبر کو روشن فرمائیں گے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے اے مر بولو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن ولادت کی خوشیاں منانا نصیب کرے صبح بہارا اگر آپ یہ رسالہ لے لیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جشن ولادت کے موقع پر شیطان کن کن گناہوں کا ارتکاب کرواتا ہے ظاہر کہ وہ ہمارا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نیکی میں بھی بس وہ گناہ کر جائے اور نیکی برباد ہو جائے ہماری استقفی اللہ عباس جیسے وہ عید میلاد النبی کی خوشی تو منا رہے ہیں مگر میوزک چلا رہے ہیں بھگڑے ڈال رہے ہیں اللہ جلوس میں شرکت ہو رہی ہے تو جماعت کی فکر نہیں ہے تو یہ نہیں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے اس رسالے میں پڑھیں اور میرے اقالت اسلام کے جشن ملادت کے بڑے میٹھے میٹھے کلام مرحبا سے معمور یہ وسائل بخشیش میں امیر السنت جو عاشق میلادیں اس میں پڑھیں ان اللہ خوب مدینہ مدینہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہِ میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے آج سے مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے میں درخواست کروں گا اس میں آج سے ہی شامل ہو جائیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم